می فلاح دری کلا مسلمون يا أيها الناس ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجالا من ونساء ربكم به یاف ارو نبیم علیکم رفیب یا وَمَنْ يُدِعِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ إِفَاذَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير رزيخ كتاب الله وخير هذه هدر محمد صلى الله عليه وسلم وشرهم لمهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ الله سبيل عليم من الشيء والرزيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر واللياري عشر وقال في موضن آخر واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يهما عليه ومن تأخر فلا يهما عليه لمن اتقاه وقال أيضا ويذكر اسم الله عليه ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام ألمل الشالح فيهن أحب إلى الله من منہادیافی سبفی سبی اللّہ یا رسول اللہ عالم جہادی سبیلّہ اللہ, اللہ رجارج اللہ رب العالمين میں بالطنوں کو بالدینوں پر فوقیت اور فضیلتی ہے اور پورے سال میں جن دنوں کو اللہ رب العالمین نے تمام دنوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ دلیجا کے شروع کے دس یاد ہیں شروع کے دس دن ہیں آج دلیجا کی پہلی تاریخ ہے آج سے ان دنوں کی شروعات ہو چکی ہے یہ دن پورے سال کے سب سے افضل دن ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے بالفجر و, و لیال عصر قسم فجر کی اور دس راتوں کی اگرچہ یہاں پر لیالی کا لفظ ہے لیکن اس میں دن بھی داخل ہے اس لیے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن حبر امت ہیں رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہاں لیال عصر سے مراد کیا ہے دس راتوں سے مراد لیجا کہ شروع کے دس دن ہیں اس طریقے سے اللہ ابراہم نے فرمائے فی اللہ محدودات جو گنے چنے چند دن ہیں ان دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو دس دن ہیں چند گنے چنے دن, دن ہیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس طریقے سے دوسری آیت اللہ اب العام نے معلومات غلط استعمال ہے کہ ویت کو رسم اللہ فی ایام معلومات چند دن جو معلوم ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں ان دنوں میں اللہ کا نام جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ان تینوں آیتوں میں دس دن جو معلوم دن ہیں ان سے مراد لے جا کے شروع کے دس دن ہیں ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ النات مامن ایامن المر الفب اللہ منہا عدلیام الشد ان دس دنوں سے پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جن دنوں میں نیک امال ان دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہوں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی رام جہاد کرنا سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا زیادہ افضل ہے زیادہ فضیلت کا حامل ہے آپ نے سمایا کہ ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت اور اہمیت ہے ہاں ایسا انسان اللہ رجل الخرج ابھی اب سے ہی مال ہے ہاں ایسا مجاہد یا ایسا شخص جو اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا اور واپس نہیں آیا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی نیک امال کیے جاتے ہیں ان دنوں کے علاوہ پورے سال میں ان دنوں میں اگر کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر اور زیادہ سبھاؤ ملے گا کیونکہ ان دنوں کی زیادہ فلیلت ہے امام طیّیہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن شروع کے دلیجا کے دس دن ہیں دنوں میں سب سے افضل دن اور اس کی دلیل بھی موجود ہے ترغیب اور ترغیب کی حدیث ہے اللہ کے سر فرمایا فرمائے عبد ال دنیا اشر الد الحجہ پوری دنیا کے سب سے دنوں میں پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں دلی جا کے شروع کے دس دن में تو دنوں میں سب سے فضیلت والے دن یہی دن ہے جن سے آج کی شروعات ہوئی ہے دلی جا کے شروع کے دس دن کی تو یہ سب سے افضل دن ہے جماعتہ رحمۃ اللہ علیہ گھراتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں دلی جا کے شروع کے دس دن اور راتوں میں سب سے لاتے پورے سال میں رمضان کی آخری دس راتیں ہیں کیونکہ انہیں راتوں میں اعتقاف ہوتا ہے انہی انہیں راتوں کی تاخراتوں میں انسان شبِ قدر مناتا ہے جاگتا ہے شبِ قدر کو اور اس طریقے سے انہیں تاخراتوں میں سے تاخرات میں اللہ ربرام نے قرآن کریم کو نادل فرمایا تو لہٰذا راتوں میں پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل راتیں دل رمضان کی آخری دسراتیں ہیں اور دنوں میں سب سے افضل دن دہلی کے شروع کے دریا ان تمام باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کی ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے ہمیں جو پہلے نہیں معلوم تھا معلوم ہو گیا پورے سال میں سب سے افضل دل دن دلچا کے شروع کے دس دن ہیں اور رمضان کی راتیں سب سے آخری جو راتیں ہیں آخری عشرے کی سب سے افضل راتے ہیں اس کے بعد معاملہ ختم یہ اصل مقصد نہیں ہے یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے یہ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا سب یہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دلانا ہے کہ ان دونوں کی اہمیت کو سمجھیے ان دونوں کی فضیلت کو سمجھیے اور ان دونوں کے اندر نیک اعمال کیجیے یہ بتانے کا مقصد ہے یہ بتانے کا مقصد نہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے معلومات ہو جائے ہمارے پاس یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ علم ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا بھی چاہیے انسان کو تو ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں اور ایک حدیث کو اس سے اتماضۂ طور پر آتی ہے اور وہ حدیث صحیح ترغیب اور ترغیب کی ہے آفرمات ابد الیام دنیا ایام یعنی الاسان اشالدلحجہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذیل کے شروع کے دس دن ہیں طیل مطلع النفی سبیر اللہ آپ سے پوچھا گیا کیا ان دس دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان نیک اعمال کے برابر اللہ کی راہ میں یاد کرنا بھی نہیں ہوتا ہے یعنی اس فضیلت کو لا قلعہ میں یاد کرنا بھی نہیں پہنچ سکتا تو آپ نے کہا کہ غلام الحمنفی سبیلّلّہ ان دس دنوں میں نیک اعمال کی جو عظمت اور اہمیت اور فضیلت ہے ان کی اہمیت اور فضیلت کو لاکرہ میں یاد کرنا بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ رج رو جو ہاں ایسا آدمی جس نے اپنے چہرے کو مٹی میں مٹی میں داخل کر دیا یا یعنی اس طریقے سے مٹی اپنے چہرے پر مٹی لگا لیا جسے برا دیا کہ لا کی میں جہاد کرنا اور شہید ہو جانا تو جب شام جب شہید ہوتا ہے اور لا کی میں تو ذائقہ تو وہ زمین پہ گرتا ہے مٹی پر گرتا ہے اس کے چہرہ اور اس کے پورے جسم کے اندر مٹی سے وہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ ڈھونڈ رہا کہ اللہ رجن اب فارو جو ہوگی مگر ایسا مجاہد یا ایسا شخص جس نے اپنے چہرے کو مٹی میں گھسیڑ دیا ہو مٹی میں داخل کر دیا ہو یعنی شہید ہو گیا اللہ براہین کی راہ میں اس کو چھوڑ کر کے باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں کا مقابلہ کر سکیں تو یہ جو ایام ہیں بہت ہی اہم ایام ہیں بہت اہم دن ہیں انہی دنوں میں جو اہم دن ہے عرفہ کا دن ہے یہ سب فضیلت ان دس دنوں کی کہ عرفہ کے دن سب سے اللہ ابراہین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور عرفہ کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے ارفا کا دن روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ عرفہ بھی دلحجہ کے شروع کے دس دنوں کے اندر آتا ہے اس طریقے سے قربانی کا دن اور قربانی کے بعد والا جو دن ہے گیارہ دن حجا وہ بھی افضل دنوں میں سے ہے جیسا کہ اللہ کے سول صلی اللہ رسم الحدیث ہے کہ آپ نفیاب اند اللہ یب النحری و یوم بڑے دنوں میں سے اللہ کے ہاں قربانی کا دن ہے اور ایسے یوب القر ہے یوب القر کہتے ہیں ذلیجا کی گیارہ تاریخ کو جس دن حاجی لوگ منا کے اندر استقرار کرتے ہیں منا کے اندر قیام کرتے ہیں حقوق وہ وہاں پر ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹھہرنا ان راتوں میں فرض ہے واجب اور ضروری ہے تو اللہ کے صرف سرخم ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عظیم دن کون سے ہیں ایک تو قربانی کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ کون سا دن ہے یوب القر جو ذلیجہ کی گیارہ تاریخ ہے جمعہ کا دن بھی بڑی فجرت کا دن ہے یہاں مراد ان دنوں وہ دن ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہے یہ ہمارا مراد ہے ورنہ سارے دنوں کا سردار تو جمعہ کو قرار دیا گیا تو ہفتے میں آتا ہے یا لہٰذا یہ ان حدیثوں میں اور ان حدیثوں میں جن میں جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جمعہ کو سارے دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے اور ہمارے کہ جس دن سرو طلوع ہوتا ہے سب سے زیادہ جو دن اہمیت اور فضلت کا حامل ہے وہ جمعہ کا دن ہے تو دونوں آئے اس لیے کہ یہاں جو قرمانی کے دن کی ارفا کے دن کی اور دلیچا کے گیارہ تاریخ کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے سال میں ایک مرتبہ آنے والے دن ہے اور یہ جمعہ کا دن ہفتے میں آنے والا دن ہے لہٰذا جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ پر برقرار ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں کی بڑی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے قرآن میں بھی اور حدیثوں کے, ان کے اندر بھی ہیں جن کا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بےحد محبوب ہے انہی میں سے ایک عمل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے نبی سے صابر شدہ دعاؤں کا پڑھنا ہے انسان کا اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے یہ ذکر کرنا پورے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو بےحد محبوب ہے اللہ محمد وزیام چند گنے چنو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو قرآن کی تلاوت کرو ذکر اسکار کرو صبح و شام کی دعائیں پڑھو اور دونوں میں بھی, بھی آپ کو پڑھنا لیکن دونوں میں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو زیادہ ادر زیادہ ثواب دے گا اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے جو صوفیہ لوگوں نے یاد کر لیا اللہ ہو اللہ ہو یا صرف اللہ اللہ وہ سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں میں نے بھی دیکھا اللہ اللہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں صرف اللہ کہنا یہ ذکر نہیں ہے اللہ سے آپ کی مراد کیا ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ یہ پورا ذکر ہے اللہ کے سل قدی سے ذکر لا الہ الا اللہ سب سے عبد ذکر کیا لا الہ الا اللہ ہے یہ ذکر ہے صرف اللہ کہنا یا صرف اِل اللہ کہنا یا ہو ہو کہنا یا صرف اللہ کہ رہے یہ سب بداتی اثکار ہے یہ سب کرنے سے انسان کو گناہ ملے گا کیونکہ نبی سے دعائیں یہ ذکر ثابت نہیں ہے یہ صوفیوں کی یاد کردہ بدعتیں ہیں جو آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر پیوست ہو چکی ہیں اور مسلم معاشرہ بڑی پابندی کے ساتھ تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں وہ اقبصلاۃ ذکر فرماتا ہے نماز کے ذکر کے لیے قائم کو نماز پڑھنا بھی ذکر ہے جمعہ کا خطبہ بھی ذکر ہے فساؤ اللہ ذکر اللہ یہاں ذکر اللہ صبرات کا خطبہ اللہ کے ذکر کی اللہ کے خطبے کی طرف دوڑ جو خطبہ دیا جاتے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کے اندر اللہ کی بڑائی ہوتی دین کی تعلیم دی جاتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرنا صبح شام کی دعائیں پڑھنا اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرنا اللہ ہر زبان کا خالق ہے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ابھی ہی جاننا ضروری نہیں ہے آپ زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر زبان کا ہے ہر زبان کو جاننے والا ہے اور اگر آپ رپری زبان میں دعا کریں گے وہ زیادہ انسان اس کے اندر مخلص ہوتا ہے تو کہ اس کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت اللہ لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے یہ بہترین اعمال میں سے ہے ایسے اللہ, اللہ پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمد للہ پڑھنا اللہ قوۃ اللہ یہ جو سمجھ کار ہیں جو نبی سے ثابت شدہ ہیں ان تمام چیزوں کو انسان کو جو ہے پڑھنا چاہیے اللہ کے سرکدی سے مامن یامن احضم اند اللہ فیند منہاد اشر کوئی دن ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں نیک امال کرنا اللّہ البامن نظیم ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں فروفی ہمنا من تحلیبی و تقبیر و ان دنوں میں کثرت لا الا پڑھو کثرت سے اللہ اکبر کہو اللہ اکبر یہ ذکر ہے نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے ہم جہاں پر ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تباب شروع کرتے بسم اللہ, اللہ اکبر کہا جاتا ہے آپ کنکری مارتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں ذکر ہے سب یہ صرف اللہ ذکر نہیں ہے اللہ صرف کہنا یہ ذکر نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ساری چیزیں کہنا ذکر ہے تو آپ ہیں تکبیر کہو اللہ اکبر کہو کیا اس طریقے سے اللہ ابر اللہ ابر لا اللہ بر اللہ بر اللہ ابر اللہ عبر اللہ یہ بھی تقبیر کہنا ہے یہ انسان کہے وہ تحمید اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا الحمدللہ کہنا استخر کہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر و اسکار ہیں لہذا انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے دوسری چیز کیا ہے بولتا رکھنا روزہ رکھنا دلیجا کی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک لگاتار آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں حدیث کے چلاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دلیجا تک روزہ رکھتے تھے خاص طور سے دلیجا کی نو تاریخ جو عرفہ کا دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ادر و سباب بھائی سے اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوں حجاز جام کو چھوڑ کر کے کیونکہ حاجیوں پر یہ عرفا کا روزہ نہیں ہوتا جیسے ان پر عید کی نماز نہیں ہوتی ایسی عرفہ کا روزہ بھی ان کے اوپر نہیں مانتی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے عرفہ کا دن روزہ نہیں رکھا ان کو چھوڑ کر کے حاجیوں کو باقی لوگوں کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ دو سال کے گناہوں کا خفا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا فرسل الما دیا و لطی بادہ گزشتہ سال اور بعد والے آنے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو ارفا کا عید روزہ رکھتا ہے اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عرفہ کا دن کون سا دن ہوگا اس دن آپ روزہ رکھ لیں گے لیکن ہمارے ملکوں میں تاریخ بدل جاتی ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں کے لحاظ سے بھی رکھ لیں اور اپنے ملک کے لحاظ سے بھی رکھ لیں دو دن رکھ لیں کم سے کم اختلاف سے بچتے ہوئے کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے ہماربی صاحب وسلم پورے نو دن کا بھی روزہ رکھ لیں گے تو دن کا روزہ رکھ اختلافات میں کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ دن کا روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھ لیں کا کام, کا کام ہے کام ہے لہذا ہمارے ہاں دو دن روزہ رکھ لیں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تو دوسرا جو عمل ہے میرے بھائیوں کو وہ روزہ رکھنا ہے کیونکہ بھی نیک عمل ہے اور تیسری چیز کیا ہے نیک اعمال عمومی طور پر جو بھی نیک اعمال ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں اس کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا قرآن کی تلاوت کرنا سیلا رحمی کرنا یا اس طریقے سے خدمت خلق کرنا یا مہمانوں کی خاتم داری کرنا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو بھی نیک اعمال ہے جن کا ثبوت ہے قرآن و سند سے ان تمام چیزوں کا اگر کرتے ہیں قبرستان کی زیارت آپ جا کر قبرستان کی زیارت کے لیے یہ بھی نیک عمل ہے قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دن اور تاریخ متعین نہیں ہے کیا آپ فلاطینی جا کر کے کریں گے یا رجا کی دس تاریخ کریں گے یا قربانی کے دن کریں گے یا شریقے سے عید کے دن کریں گے یا اسریقے سے شب برات میں جا کر کے کریں گے اگر آدمی کوئی دن خاص کر دیتا تو چیز بداد ہو جاتی ہے کیونکہ شریعت نے جب عام رکھا ہے تو آپ بھی اس کو عام رکھیے جب آپ کو موقع جائے جا کر کے اس کی زیارت کرنی چاہیے تو قبرستان کی زیارت کرنا دوستوں سے ملنا رشتے کے پاس جانا صلاح رحمی کرنا اچھا سلوک کرنا ساری چیزیں نیک امال ہیں لہذا دنوں کے صدقہ تو خیرات کرنا یہ بھی نیک عمل ہے سکاط دینا اگر انسان کا سال پورا ہوتا ہے تو اس میں زکاط دے سکتا ہے اسی لیے حافظ حضر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے سرو کے دن جائے کے دسیاب ان کے اندر ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں آپ روزہ بھی رکھ رکھ سکتے ہیں زکوٰۃ فرد ہوئے کی زکوۃ بھی آپ دیں گے اس طریقے سے حج کر سک کرتے ہیں آپ اللہ رب الحاب کو توفیق دیا ہے قربانی بھی کرتے ہیں تو جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ سارے ارکان ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جو جو پانچ اسلام کےتان ہیں وہ سب کے سب ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اس لیے ان دنوں کی سب زیادہ فضیلت نے حضر رحمتہ اللہ علیہ کی حکمت بیان کی ہے کہ ان دس دنوں کی سب سے زیادہ حکمت کیوں ہے تو نیک اعمال جو بھی نیک عمل ہے اور نیک عمل میں دو بنیادی شرطیں ہیں ایک شرط ایک انسان وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے نیا کاری اور دکھاوا مقصد نہ ہو دوسری شرط ایک وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبت اور آپ کے بتاوے طریقے کے مطابق ہو اگر آپ کے طریقے سر کر کے وہ بدات گانے جانے والے جہاں کا سواب ہے دور رہتے ہیں اس لیے جہاں سنگتے کرنے والی ہوتی ہیں وہی سنگتے چھوڑنے والے بھی ہیں کہ جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنگت ہے نبی نہیں کیا اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے نبی نے جو نہیں اگر آپ چھوڑیں گے آپ کو ثواب ملے گا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہیں اگرچہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ اللہ کے توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں کبھی شک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ ہیں مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ویدانیت پر آپ قائم ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں سے دوری اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مستقل ہیں یہ بڑے آپ نہ سمجھے. جو لوگ شرتوں پر قائم ہیں تو ہی پر قائم ہیں شرک اور بداع سے دوری اختیار کرتے ہیں میرے بھائیوں ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فضا ہے اسے لوگوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر قائم رہتے ہیں اس لیے کہ شرک کرنا سب سے بڑے وہ گناہ بدات کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ بدا تھے سے انسان شرک کے اندر واقع ہو جاتا ہے بدات کرنا مردود ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا بدات کرنے والے کو بھیگا دیا جائے گا اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں پہنچے گا من عام علیہ المرون علی عباردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شبیت سرگرد کو مرد رہے لہذا آپ جب ایسا عمل کریں گے جو شریعت کے مطابق ہے وہ مقبول ہوگا اور آپ اللہ رب العمیر کی بات کے اندر ہمیشہ رہیں گے لہذا ہمیشہ توحید پر قائم رہیے ہمیشہ اللہ کی سدر نبی کی سنتوں پر قائم رہیے شرک اور بداد اور خرافات نہ کیجیے گناہوں سے دوری اختیار کیجیے گناہ سے دوری اختیار کرتے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں ہیں رشوت نہیں کھاتے ذرا نہیں کرتے شراب نہیں پیتے بیڑی سگریٹ نہیں پیتے داڑھیوں کو نہیں موڑتے کپڑوں کو ٹھکنے سے نیچے نہیں رکھتے ہمیشہ اللہ رانے کی بات میں آپ رہتے ہیں تو کیونکہ سب کرنا گناہ ہے اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ ملے گا اور ان گناہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سوا پرابلم دے گا ہمیشہ سچ بولیے اور سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا اللہ تعالی کی توحید ہے اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے یوم اللہ اللہ نے قیامت کے کے بارے میں فرمایا کہ جو سچے لوگ ہیں توحید والے ہیں ان کی توحید ان کی سچائی قیامت کے کو نفع بخش پہنچائے گی نفع بخش ہوگی کو فائدہ ہوگا یہاں سب سے بڑی سچائی توحید ہے سب سے بڑا سچوحید توحید ہے اس پر ہمیشہ اگر قائم رہتے ہیں گناہ و دوری دل اختیار کرتے ہیں آپ مستقل اللہ الباب کی بات ہیں ایسے ہی میرے بھائیوں چوتھا یا پانچواں عمل ہے قربانی کرنا دلیجہ کی دستاری کو قربانی کرنا اور اللہ کے حدیث ہے کہ دلیجہ کی دستاری کو سب سے بہتر عمل قربانی کر رہا ہے خون بہانا اللہ کی راہ میں یعنی قربان کرنا جانور کو جس کو اللہ طاقت کو قربانی کرنا چاہیے اللہ کے سرکیز موموجن فلاح ادہ منوج دسات فلاں فلاح حد الم صنعہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے قربانی کرنے کی اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عید میں نہ دش آئے نہ آئے ہمارے گاہ کے اندر اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے اللہ نے مال دیا ہے آپ قربانی کیجیے گلیجا کی دستاری کو سب سے بہتر ہمیں قربانی کرنا ہے سب سے زیادہ ادو السلام کا باعث لیکن ریا کاری سے بچیے آج قربانی ریا کا ذریعہ بن گئی ہے دس دس لاکھ کا لوگ بکڑا خریدتے ہیں پچیس پچیس تینتیس لاکھ کے لوگ گائے اور بیل خریدتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یو پر اور فیس بک پر سوشل میڈیا پر تصویریں اثر کرتے ہیں جی ہاں بکرے میں اگر کچھ ایسا لوگ کچھ بن گیا ہے لوگ بکرا جب پیدا ہوتا ہے بچہ اسی وقت سے بال کو وہ لوگ اس پر محمد اللہ لکھنا دھیرے دھیرے بال کو ٹیڑا میڑا شروع کر دیتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے دکھتا ہے اس پر اللہ نظر آتا ہے آپ کو اس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہو جاتی ہے پندرہ لاکھ بیس لاکھ جاؤ بکتا میرے بھائی یہ سب ریا کاری سب آرام کام ہے ریا کاری کا کوئی فائدہ نہیں اللہ والا دینا ہوا میرک اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا خون اور کسی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تمہارا تقویٰ پہنچتا, تمہارا اخلاق اخلاس کے ساتھ قربانی کیجیے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیجیے لیکن آج قربانی ریاکاری کا ذریعہ بن گئی ہے لوگ جانور خریدتے ہیں پورے علاقے کے اندر جانور کو دکھاتے ہیں کراتے باقاعدہ پورے محلے کے اندر جانور کو گھمائیں گے ہاں یہ فلاں سیٹ کا بکرا ہے فلاں صاحب سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں فلاں صاحب ہیں بڑے مالدار آدمی کا بکرا ہے جی ہاں نوجولہ تمہارے اندر چیزیں آتی ہیں لہٰذا اپنی امال کو ریا کاری سے بچائیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جو نہ لاکھوں کروڑوں کر دیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کیا مکھر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کلوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر آپ اللہ رب العالمین کے خالص اللہ کے لیے نہیں کیا ریا اور دکھاوے کے طور پر آپ کیا تو قربانی طاقت اللہ دینی قربانی کیجئے وہ سال لوگ یہاں رہتے ہیں قربانی نہیں کرتے اپنے انڈیا اپنے پاکستان میں کر دیتے ہیں نہیں آپ یہاں کیجیے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے آپ یہاں قربانی کیجیے آپ کے بچوں کا آپ کے حق ہے اللہ نے آپ کو مال دیا قربانی یہاں کیجئے ہمارے بھی سفر میں تھے سفر بھی آپ نے قربانی کیا سفر میں تھے جہاز میں تھے زلیجا کی دس تاریخ آ کے آپ نے قربانی کیا سفر میں آپ ہم دس سال سے یہاں پر پچیس سال سے ہیں اور اپنے ملک میں قربانی دے دیتے ہیں یہاں قربانی نہیں کرتے غلط ہے طریقہ یہ اللہ نے آپ کو طاقت یہاں بھی کی تھی یہاں بھی کیجئے آپ آپ زلیجا کی دس تاریخ کو اللہ نے آپ کو مال دیا انتظار کرتے کوئی شادی کو گوشت پہنچاتے ہمارے پاس تاکہ ہم قربانی کا گوشت کھا لیں کیا ہے اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے مال اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے وہ اللہ کی نعمت کا ایسے ہی جو ایک اور عمل ہے جو انتہائی محبوب ہے وہ ہے ان دنوں کے اندر حج کرنا یہ بھی ان دنوں کے اندر کیا جاتا ہے گلیجا کی آٹھ تاریخ سے حج کی شروعات ہوتی ہے اور یہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جس کو اللہ العالمین توفیق دے استاد دے ایسے آدمی کو حج کرنا چاہیے میرے بھائی ایسے آدمی کو حج کرنا چاہیے یہاں بھی بہت بڑا عالمی ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کا یہاں پچیس تینتیس سال تک آدمی رہتا ہے اچھی خاصی تنخواہیں لے کے آدمی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا اس لیے حج کیجیے اللہ رب العامن نے حج کو فرض کیا ہے آپ کے پاس مالی استاد ہے جسمانی استطاعت ہے آپ حج کیجیے اور زندگی میں اللہ نے ہمیشہ فرد رہی ہے یہ ہر سال فرد رہی ہے یہ بھی اللہ رب رابعین کی رحمت اور اس کی اُسات ہے یہ دین اسلام کی آسانیوں میں سے کہ اگر ہر سال حج فرد ہوتا تو انسان نہیں کر پاتا تو میرے بھائی یہ جو اعمال ہیں ان دنوں میں کرنے کے اعمال ہیں لہذا ان دنوں ان اعمال کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے اور ان دنوں ان اعمال کو کرنے کے انسان کو حص اور کوشش کرنی چاہیے ذوق ذوق ہو, ہو شوق ہو جذبہ ہو انسان کو تمام نیک امال کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رلابین ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ رب البرامین ہم سب کو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان دنوں کے اندر جو بھی نیک امال مصنون اور مصنوع ہیں ان تمام نیک امال کو کرنے کے اللہ رب ابراہین ہم سب کو توفیق بانے اور بڑھانے بارکا ہالی وڈفان عدی منفاع میاکم بلاد الکل حکیم ان نوتارا جواب کری ملکوں پر روک رہے